الرحمن علیہ وسلم نسائی حدیث نمبر 1294 ہزار جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گنا مٹاتا ہے اور دس درجات بولنگ فرماتا ہے آٹھ جنتوں کے نام اور ہر جنت کس کس چیز سے بنی ہے کچھ اس کا بیان سنتے ہیں آٹھ جنتیں ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت عدم جنت जन्नत جنت خلد جنت فردوس جنت نئی ان کی صفات کیا ہیں خوبیاں کیا ہیں دار الجلال یہ جو جنت ہے یہ نوری نور نور ہے شہر نور کے گھر نور کے جنتی محلات دارول جلال میں نور کے برتن بھی نور کے دروازے بھی نور کے کھڑکیاں بھی نور کی بالا خانے اوپر نیچے پردے زیورات ہر شہر نور نور نور نور والی ہے. میرے آقا مالک کے جنت و کوثر شاہ بخروبر مکہ مدینے کے تعطر صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے تو قیامت کے دن اس کے میزان میں ایک ایسی چٹان رکھی جائے گی جس کا وزن ساتو آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہیں ان کے درمیان ان کے تحت ہے سب سے زیادہ ہوگا اور جس نے راہ خدا میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز بھی بلند کی اللہ تعالی اس کے لیے اپنی بہت بڑی رضا لکھ دیتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا لکھ دے گا اس کو اپنے اور حضرت ابراہیم اور محمد علی مسلاۃسلام کے درمیان دار الجلال میں رکھے گا بابا اکرام علی مدوان نے ارج کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار الجلال کیا ہے فرمایا اللہ اجز وجل کا گھر ہے جس کو اپنا ہم نام بنایا ہے یہ گھر صبح ہو شام رب زلجلال ولی کروم از وجل کا دیدار کرتا ہے جیسا کہ تم صورت کو دیکھتے تم اس کے دیکھنے میں شکمت کرنا کیونکہ یہ اس کی کرامت و نعمت سے اللہ اکبر و لا الاضح از اللہ کہنے کا کتنا مقام ہے تو فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر تروں تیری حمد و سنا یا الہ اور ماہ رمضان میں تو کلیمہ طیبہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے میرے نبی نے صلہ علم اس کی تکرار کرنی چاہیے ایک سو چھیاسٹھ بار پڑھنا چاہیے اور آخری میں تین بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر لاہی کے جو کلیمات ہیں یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے ایک جنت ہے دار القرار اس جنت میں ساری چیزیں جو ہیں مرجان کی بنی ہوئی یخر لک لو اول مرجان ایک بہت ہی قیمتی پتھر بہت قیمتی پتھر اور بہت ہی ویلو ہے ہزاروں روپے کا چھوٹا سا پیس ملتا ہے اور یہ جو جنت دارل دار القرار اس میں تو سبحان اللہ ساری چیزیں مرجان کی بنی ہوئی ہوں گی پارا ڈبل بارہ سور مقمین کی آئے نمبر انتالیس میں دار القرار جنت کا ذکر ہوتا ہے سنی دار القرار اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے کنزل مال حدیث نمبر چار ہزار مالی کے جنت و کوثر شاہ بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے قرآن کے پڑھنے سے غافل نہ ہو کیونکہ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے برائی سے روکتا ہے بغاوت سے روکتا ہے اے میرے بیٹے موت کو بکثرت یاد کیا کرو حضرت سیما کثیر بن سلیم رضی اللہ تعالی نے حدیث کرا دی ہیں فرمایا میرے بیٹے موت کو بکثرت یاد کیا کرو کیونکہ جب تم قرآن کو زیادہ یاد کرو گے تو دنیا سے بے رغبتی کرو گے اور آخرت میں رغبت کرو گے کیونکہ آخرت دار قرار ہے اور دنیا تھوکٹ دارالقرار یہ ایسی جنت ہے جس میں ہر شہر مرجان کی بنی ہوئی ایک جنت ہے اس کا نام ہے دارالسلام اس جنت کی تمام چیزیں یاکوت احمر کی بنی ہوئی ہیں لال رنگ کے یاقوت کی بنی ہوئی یاقوت بھی بہت ہی قیمتی پتھر ہے نگینوں میں لگاتے ہیں لوگ اور وہاں کو محلہد یاقوت کے بنے ہوتے عمارتیں یا کود کی بنی ہوں گی سوری چیزیں یا کود کی بنی ہوں گی دیکھیں گے تو پتا چلے گا کیسی پرانے پاک میں دو مرتبہ دار السلام جنت کا ذکر آیا پارا نو میں ارشاد ہوتا ہے لوم بیم یا یہ سلامتی کا گھر اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے اور پارہ گیارہ سورہ یونس کی آگ نمبر پچیس میں اشاد ہوتا ہے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرو ہے اس کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دیتا ہے خان اللہ یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما اور جنت میں اس جگہ ہمیں رکھ جہاں ہر وقت تیرے محبوب کا دیدار ہوتا رہے آئیے دعا کیجیے النا کرم اتنا گن ضرب <تصفيق> ما الوکل جن تل فرداؤ سا بری شساف او ہم اسلو کل جن تل فردا بھی غیر شساف او ہم اسلوکل جنتل فردا بھی غیر اس جنت کو دار السلام کیوں ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو یہ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا تو اس طرح اس کو دار السلام کہا گیا اور اس لیے بھی اس کو دار السلام اس جنت کو کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کا گھر ہے یہاں کوئی عیب نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشقت نہیں ہے عیوب سے سلامتی کا گھر تکلیفوں سے سلامتی کا گھر مشقتوں سے سلامتی کا گھر اس کو دار السلام اس جنت کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا سلام آئے گا رشتوں کی طرف سے سلام آئے گا اہل اعراف کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اہل اعراف کیا ہیں جو جنت اور روزک کے درمیان ہوں گے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی یہاں رکھے جائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان بلند مقام اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ماں باپ والدین میں سے ایک راجی ایک ناراض ان کو بھی یہاں رکھا جائے اللہ کرے والدین کو راضی کر لیں ہم اور ایک کو نہیں دونوں کو بالفل باپ نے ماں کو تلاڈ دے دی تو اولاد کے لیے تو ماں ہے وہ باپ ہے باپ کی وجہ سے ماں سے نہیں لڑنا ماں کی وجہ سے باپ سے نہیں لڑنا دونوں اس کی جنت تو بہتر ہے دونوں کو راضی رکھنا بر اہل اعراف کا بھی سلام آئے گا اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے سبحان اللہ جنتی جنت میں کیا کریں گے ملاقات کریں گے سلام کریں گے رخصت ہوں گے تو ہم بے الہی بجا لایا کریں گے کلام کی ابتدا ہوگی جنت کیوں کی اللہ کی تعظیم سے اللہ کی پاکی سے اور کلام کا اختتام ہوگا اللہ تعالی کی حمد و صنا پر اور ان دونوں کے درمیان جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے تو دنیا میں بھی جب ہم کوئی بات کا آغاز کریں اللہ رسول کا نام لیں اس کے بعد تو بات چیت کریں اب جیسے جمع ہوئے جو شریف ہی نہیں پڑا بھائی بیٹھے اکٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں کیوں گپ شپ کر رہے ہیں فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں ذکر الہی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں شم دہی بجا لائے درود پاک پڑھیں درود پاک پڑے بغیر آقا کے امتی جمع ہو کر بکر بھی جائیں دودھے پار نہ پڑے یہ تو مزے کی بات نہیں جنت عادی اس جنت کی ساری چیزیں زبرجد کی بنی ہوئی بھی, بھی ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہے ہزاروں لاکھوں روپے کا ملتا ہے تھوڑا سا پیس اور جنت میں تو سبحان اللہ رہی ساری جنت ہی زبردست کی ہوگی کون سی جنتے ادن اور جنتے ادن کا ذکر پرانے پاک میں دس مرتبہ آیا سورہ توبہ پارا دس کی آئڈ نمبر بہتر میں جنت ادن کا تذکرہ ہوتا ہے سنی ولمی جن بِنْتَ حَتَّى الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں سواں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے بڑی مراد پانی اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمانا مجھے مجھے اس بھائیو جنت کی تیاری کیجیے جنت کی تیاری کیسے ہوگی جنت کی تیاری ہوگی ایمان لاکر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے اور میں آپ کو جنت میں لے جانے والا ایک عمل بتاتا ہوں وہ کیا ہے صحابہ کی محبت جو اقالی علیہ اسلام کے صحابہ سے محبت کرے گا یہ صحابہ کی محبت اسے داخل جنت کر دے گا جی ہاں میرے اکالد علیہ اسلام نے فرمایا شفا شریف میں ہے جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا اور فرمایا وہ میرے پاس روز کوثر پر آئے گا صدیق اور عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا یہ مدنی نعمت جو ہے نا یہ آپ اور ہم تھام لیں مضبوطی کے ساتھ اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ مولا تعالیٰ کے کرم سے جنت کے راستے پر چل پڑے اللہ کے رحمت سے پہنچ جائیں انشاءاللہ شاء چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا حالات فرما رہے ہیں تو نیک اعمال کے ذریعے جنت کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں فرائض کے ذریعے سے واجبات کے ذریعے سے سنتوں کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے سکاط کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کر کر کے جنت کی طرف بڑھے درود پڑھ پڑھ پڑ کر جنت کی طرف پیش قدمی کریں اولاد کو دین سکھا کر جنت کی طرف پیش قدمی کریں ماں کے پاؤں چوم چوم کر جنت کی طرف بڑھے باپ کے ہاتھ چوم چوم کر اس کی فرما برداری کر کر کے جنت کی طرف بڑھیں ذکر اثکار کر کر کے جنت کی طرف بڑھیں بدنی ماحول اپنا احتقاف کریں رمضان کا ادب و احترام کریں جنت کی طرف کریں اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے پرمادے اللہ عم الکل جنت الفردا سب شسا آمین بجا ہند نبی صلی اللہ کا علی ہوں